میرے عزیز رقطور سورہ سورہ سورہ ہجر میں عذاب کی دھمکی تھی یا نہیں جی سورہ ہجر میں عذاب کی کا بھی دھمکی تھی رو باما جو کا فرولہ کانو مسلمین وہ بار بار تمنا کریں گے یا نہیں چنجا وہ بھی تھی درمیان میں بھی عذاب کی دھمکی آ گئی ہے سارا کچھ آ گیا ہے سنگے جی انضل نال المقصمی نونزل والا وغیرہ یہ کو کوج عذہ کی دمکی ہیں اب اس صورت میں بھکوئے عذاب کا بیان ہے عطا اللہ خدا کا حکم قریبہ پہنچا فلاد تاسا اب جلدی شور نہ مچاؤ سورت سے دو حصے ہیں پہلے حصے میں نفی شیخ کی تصرو پر چھ دلائل نکلیا دو دلائل واہ دلیل نکلی ہے دوسرے حصے میں نفی شیخ پہلی خاطم میں ہر دو قسم کی نقی بردلی نقلی دری لواج علاوہ تین بار دعوی توحید, توحید،, توحید،, توحید، اور یا کا یادہ یاد آحیف آزادی عطا امر اللہ یا اتا کا معنی آ چکا سمجھے یوں معنی کرو قریب آ پہنچا حکم اللہ کا عذاب سے متعلق کاروبہ مجیو ہوں. تفسیروں کے اندر دیکھو نا وہاں ہے کاروبہ مجیو ہوں. قریب آ چکا حکم اللہ کا کس کے مطالعہ عذاب کے مطالعے اس عذاب سے مراد دنیاوی عذاب بھی لے سکتے ہو چنانچہ چاہے سورج جی یہ مکی آئی یا نہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد ان کو عذاب آیا مقام بادل میں یا نہیں آیا جی تو آیا نا کا حت بھی آیا قیامت بھی قریب قریب آتی جاتی ہے روز بروز قریب آ چکا حکم اللہ کا جو کس کے متعلق ہے کفار کے عذاب کے متعلق فلاں تستا لہذا اب تم جلدی شور نہ مچاؤ کہتے ہیں نا بار بار سے کب عذاب آئے گا یہ تو ہے میرے محترم وعید اس کو وعید لکھو کہ بطور تمہید کے وئی تھی اب اصل دعوی توحید ہے سبحان ہوا دعوی توحید پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے ان کے شرک کرنے سے تو دعوی آ توحید کا اب اس کے لیے پہلی دلیل ہے دلیل واج نمبر ایک دعوی توحید کے بعد دلیل واحد نمبر کہ ملائکہ کہیں کے لیے کچھ جبری میں نے ابھی ارد کیا تھا کہ جو بزرگ چیزیں ہوتی ہیں نا ان پہ جمع کا اختلاف ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں اب مرسلین ابھی پڑا ہے ایک رسول کو مرسلین کہا گیا تو اس ملائکہ سے جمرا کون ہے ملائکہ کا جمع ہے مفرد ہے تو جبریل کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے का کا کئی تلاش جمع کا اتلاف ہوتے جبرین پہ فرشتوں نے ایسے میں کیا حالانکہ مراد کیا ہے ایک فرشتہ ہے جبریل روح کے نیچلی کو واہ جیسے جسم میں روح آتا ہے تو زندگی پیدا ہوتی ہے ارے اللہ کی بہی سے تمہیں زندگی مل رہی یا نہیں کیا روحانی زندگی مل رہی ہے خدا کی سے نازل کرتا ہے اللہ تعالی جبریل کو جبری واہ کے من امر ہی بمن بے امر ہی اپنے حکم سے اوپر جس کے چاہتے اپنے بندوں سے ان انہ ان کے نیچے لکھو تفسیر روح روح سے مراتی اور اس روح کی یہ تفسیر ہے کہ کون سی یہ واہ آتی ہے جبری جو واحد لے آیا پہلے پہلے کون سی واہ لے آیا اللہ کی توحید ہے نہیں خدا کی توحید کی واحد لے آیا لیکن ایک اشکال ہے کہ الا اللہ نا توحید ہے یا نہیں؟ تو توحید سے ڈرایا جاتا ہے ادھر ان ان ضرور ڈراؤ توحید سے ٹھیک ہے تو توحید سے ڈرایا جاتا ہے کیا زیادہ ان ضروری کو آل منہ ان چیزوں کا خیال کیا کرو یہ تفسیر روح کی یعنی وحی کی اور ان ضرور بنے عال خبردار کرو عل مناس یہ کہ خبردار کرو لوگوں کو اس بات سے کہ انہو لا الہ تاکہ شان یہ ہے کہ نہیں تم بابو مگر میں حکومتوں ڈرو مجھ سے آپ سمجھ ان گیا بن عالم تو میرے محترام داوید توحید آ گیا. اس کے اوپر دلیل اب دلیل نمارے دلیل دلیلکلی دلیلکلی نمبریں اور آفا کی لکھو آسمان کی بات ہے نا آفا کی اور فوقانی خیر فوقانی لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ زمین صاف ہے نا آفا کی دلیل کی نمبر ایک آفاتی بنا یا اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو با پیدا یا حکمت کے ساتھ کالا بلند ہے ان کے شرک کرنے سے حالت انسان یہ دلیل کون سی ہے جی ان پیدا کیا انسان کو لطفے سے پر اچانک وہ جھگڑا لو ہے واضح حالانکہ ایک حقیر لطفے والے کو نہ چاہیے تھا جھگڑا کرنا بل انعامہ دلیل انامی لکھو انامی کا منا کہ جانوروں کا ذکر ہے دلیل انامی اور جانوروں کو پیدا کیا واسطے تمہارے ان کے اندر اسباب گرمی ہیں دیکھو ان کا من کیا ہے جی اسباب گرمی بھئی یہ جانور جو ہیں ان کی اون سے بناتے ہو کمبال کمبل بناتے ہو سویٹر بناتے ہو اور بار بار جانوروں کی کھال سے تم پوستین بناتے ہو شیر کی کھاد اور قیمتی قیمتی جنگلی جانور واسطے تمہارے بیچ ان کے اسباب گرمی ہیں اور منافع بھی ہیں بعض جانوروں کا دودھ پیتے ہو بعض پہ سواری کرتے ہو بعض کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو وہ مینہا کا کلون اور بعض جانوروں کا کیا کرتے ہو کھاتے بھی والا تم پیعا, ہو والا کمپیاں جمال میرے محترام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 پھر شام کو لے کے آتے ہیں گھر پھر بھی بڑی خوشی سے آوازیں کرتے ہیں تو ہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ صبح کو لے جاتے ہو اس وقت بھی رونق ہوتی ہے شام کو واپس لاتے ہو اس وقت بھی گھر رونق ہوتی ہے تم خوش ہوتے ہو تمہارے بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جان آ گئے اور واسطے تمہارے ان کے اندر رونق ہے ہی ن تری ہو جبکہ شام کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے لے جاتے ہو اور اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے بکری کون اٹھاتے اچھا پتا ملو کالا تم جاگ رہے ہو نا اور اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے اونٹ قلعہ بالا دین طرف ایسے شہر کے کہ نہ تھے تم پہنچنے والے اس کو مگر ساتھ تکلیف نرسوں کے تم دس دس اٹھا سکتے تھے نہیں اونٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان نہ ربہ قوم بے شک رب تمہارا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے والر سے پہلے خالہ کا معذور تھا مقدر پیدا کیا اللہ نے گھوڑوں کو خچروں کو گدھوں کو لر کبوہا تاکہ سوار ہون ان کے اوپر اور واسطے دینت کے دینت بھی ہیں یہ تو جانور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو فرمایا آئندہ تک تمہاری سواری کے لیے ایجادات ہوتے رہیں گے تو اس وقت اللہ نے بتا دیا کہ نئے ایجادات بھی ہوں گے یخل کم اللہ تعالی اور پیدا کرتا رہے گا اللہ ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے تھے تو اس وقت کے عرب جانتے تھے کہ موٹر سائیکل پہ بھی چڑھو گے ہاں یا کاروں کے اوپر چڑھو گے ہوائی جہازوں پہ چڑھو گے تو اس کے اندر کون آ گئے نئے ایجادات لکھ لو یا کلو مالا تعالی موز دینیجیے گا لکھو نئے ایجادات تمہاری سواریوں کے لیے نئے ایجادات بھی آتے رہ گئے قیامت تک بل سبیر سمرائے دلائے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 <سؤال> आ, आ, اللہ ہے کس طبیر اور خدا تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ اس کا من کیا کرو گے خدا تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ کفت صبیر کا سیدھا مین ہا جائے اور بعض ٹیڑھے راستے اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا تم سب کو لیکن تکوینی طور پہ خراب ہے وہ اللہ بھی دلیل لکڑی نمبر دو یہ نمبر دو ہے اور ہے یہ نباتاتی یہ دلیل کون سی ہے جی اس میں کس کا ذکر ہے اگنے والی چیزوں کا نباتات کا اگنے والی چیز وہی وہ ذات ہے جس نے اتار آسمان کی طرف سے پانی تمہارے لیے اس سے پیتے ہو ہو شجرون اور اس سے کیا ہے جی نباتات ہے یا شجر کا من درخت نہ لینا عام لینا کیا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 بس بات پانی کے کھیتیوں کو زیتون کھجورے گو اور ہر قسم کے پھل انال اس میں البتہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں مستفیدین شخر الم نئے اور مسخر کر دیا واسطے لفے تمہارے کے کہ مسخر اللہ کی قدرت کے ہیں یا ہمارے ہیں یا دوسرا منقام میں لگا دیا یہ بھی ٹھیک ہے مسخر کر دیا تمہارے نفع کے لیے رات کو دن کو سورج کو چاند کو اور ستارے بھی مسفرات حکومے بے شکست البتہ نشانیاں ان لوگوں نے سمجھتے ہیں وما زار قوم اس سے بھی پہلے سفر القم آزو ہے مقدر ہے مسخر کیا تمہارے نفع کے لیے ان چیزوں کو جن کو فائدہ کیا زمین کے اندر مختلف ہیں اقسام ان کے الوان ہو گیا اقسام اب یہ تعمیر نہیں ہے پہلے نباتات کا ذکر تھا ادھر ہے جو ہی پیدا کیا زمین کے اندر مختلف ہیں اقسام تو پہلے کس کا ذکر تھا تو اب عام ہے یا نہیں حوانہ نباتات جماعت پہاڑ بھی آ گئے اس میں بے شک اس میں البتہ نشانی ہیں ان لوگ سمجھتے ہیں یہ مستفید باہ و اللہ وہی وزاد وہ ہے جس نے مستقر کر دیا کہ اس کو باہر کو دریاؤں کو سمندروں کو سا کے کھاؤ اس سے گوشت تازہ تازہ پتازا گوشت کیا ہے مچھلی ہے یہ تازہ اس لیے کہا کہ اس کو ذبے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی باپ پکڑو تازہ پتاھا کھاؤ باقی جانوروں کے لیے تو کوشش کرتے ہو قصائی کو بلاؤ جی ذبے کرو جی ہمیں ذبے کا طریقہ نہیں آتا فلاؤں کو بلاؤ جی تازہ پتاھا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 نگینا یہ سب زیورات ہیں نکالتے ہو سیکاری زیورات کے پہنتے ہو تم مسکو یہ تل بسون جمع مذکر ہے یا نہیں اب پہنتے ہو تم تم پہنتے ہو تمہاری بیوی پہنتی ہیں تو اس کے دو جواب ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیوی جو زیور پہنتی ہے وہ ہمارے لیے ہی پہنتی ہے وہ زیور پہن کے جب کھڑی ہوتی ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں تو بیوی بی ہمارے لیے زیور پہنتی ہے اس لیے نسبت مزاج اس مارے کو کرتی ہے برقی اتنی لکھا ہوا ہے فکا کی کتابوں میں کہ جو عورت زیور نہ پہنے نا نوجوان عورت ہے بیوی بی مرد اس کو مجبور کرے کہ زیور پہن پٹائی بھی کر سکتا ہے کہ زیور کیوں ہی پہن جنا فکا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پہنتی ہیں مردوں کے لیے نمبر ایک کیا نمبر دو یہ ہے کہ مرد بھی کبھی کبھی لگی نہ پہن لیتا ہے نمبر تین یہ ہے کہ تل بسون کا کتاب جو ہے نا مطلق انسانوں کو ہے اس کو ہے جی اب مطلق انسانوں میں عورتیں آ جاتی ہیں نہیں جی وہ جن سے انسان کو جو ہے تو عورتیں آ جاتی ہیں اور دیکھتا ہے تو کشتوں کو چیرنے والی بھی اس کے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 قسطوں پہ جو سواری کرتے ہو تو سمندار اور دریا کو عبور کرتے ہو یا نہیں عبور کر جاتے ہو بھائی کشتوں کے اندر یہ ہوائی جہاز بھی آ جاتے ہیں لتاب رو تا کے عبور کرو دریا کو اور کے طلب کرو اس کا فضل فضل سے مراد تجارتی سامان اور تا تم شکر کرو بال کا فی الحال اور ڈال دیا اللہ نے زمین کے اندر بڑے پہاڑ بھائی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہے کس کے اوپر پانی کے اوپر ٹھیک ہے نا تو آپ کی کشتی جو تیرتی ہے پانی کے اندر تیرتی ہے نا تو سیدھی کس بات تیرے گی کہ دونوں طرف سے بوجھ کیا ہو برابر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا دونوں طرف سے بوجھ برابر کرنے کے لیے اور تاکہ اس کے اندر ایک جماع پیدا ہو جائے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 بے کے لگے گی تاکہ کر رہ جائے برابر ہو جائے اور اس کی حرکت مستوی ہو اوپر نیچے حرکت نہ کرے چاہے متحرک نہ ہو جیسے آج کل کے بھوت کہتے ہیں اچھا جی اور ڈال دیے زمین کے اندر کیا جی پہا لہ تمیدہ بے ان سے پہلے کیا مقدر ہے جی لے اللہ تمیدہ بے تاکہ نہ حرکت کرے ساتھ تمہارے جال پیہا انہارا ادھر جال مقدر ہے اور کیے زمین کے اندر نہریں راستے لال لم تح تاکہ تم راہ پاؤ راستے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ اپنے مقابلے کی طرح و علامات ادھر بھی جال پیہا ہے اور کیے زمین کے اندر علامتیں واسطے دن کے دن کو اگر سفر کرو تو علامتیں ہیں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 سات ستاروں کے وہ راہ پاتے پا ہیں بلائے بل رات کو سفر کریں تو ان کے لیے نشانی کیا ہوتی ہیں ستارے ہوتی ہیں کہ تھر کے علاقے میں جو رہتے ہیں نا ریگستان میں ان سے پوچھو وہ بالکل رات کا سفر کس پہ کرتے ہیں ستاروں پہ کرتے ہیں قطب تارے پہ کرتے ہیں خود ان پہ پوچھے آپ من یاخلوں کو سمرائے دلائے جلائل کا سمرہ ہے کیا پا ذات جو پیدا کرتی ہے ان سب چیزوں کو مثل اس کے ہے جو پیدا نہیں کر سکتے کون ہی پیدا کر سکتے وہ ان کے معبودان باطلا وہی بت وغیرہ کیا پا نہیں سمجھتے تم وائن وہ فرمایا کہ پہلے جو نعمتیں تھیں نا یہ مشت نمون فروغ تھی تمہیں سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ کی نعمتوں کا یہ احاطہ تم نہیں کر سکتے انگنت نیمتوں اور اگر شمار کرنے لگے اللہ کی نعمتوں کو نہیں احاطہ کر سکتے بے شک اللہ بخشنی والے مہربان ہیں ولہ لکڑی نمبر تین اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو تم جو ظاہر کرتے ہو وین یاد سمرائے جلائے اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا مشرے وہ نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو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 سورج چاند ستارے ہمیشہ کے لیے مرد ہیں او فی الحال یا کیا ہے فی الحال مرد ہیں فی الحال مرد کون جو پیر فقیر انبیاء پہ موت آ چکی او فی الفل بال یا آگے ان پہ موت آنی ہے اموات ان دوامن. یا اموات ان کیا جی فی الحال مطلب یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ میت ہی میت کیا ہے یعنی مو آنی ہے ان پہ یا نہیں آنی بات پہ آ چکی آنی ہے تو حیو قیوم تو صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے سوا سب میت ہیں مقام پناہ کے اندر ہیں تو معبود بن سکتے ہیں بات اور نہیں جانتے کہ کب اٹھایا جائیں کہ قیامت علم نہیں ملا واحد دعوت توحید دوسری بار یہ توحید دوسری بار آ رہا ہے جی پہلی بار کیا تھا فلدین اللہ خرا زج کا جو نئی مان لات آفرات کے دل ان کے انکار کرتے ہیں توحید کو اور وہ تکبر کرتے ہیں لاجر میں یقینی بات ہے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 اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے کے اندر اس کے اوپر کچھ کتاب نازل ہو رہی ہے اس کی تحقیق کرنے کیا چیز ہے نبی سچا ہے کتاب سچی ہے کہ باہر سے قبیلے والے لوگ بھیجتے تھے قبائل کے سردار کے جاؤ تحقیق کرو تو مشرقین کے بعد جب آدھے کیا کہتے ہیں یہ جی جادو ہیں جھوٹی کہانیاں ہیں بکواس کرتے ہیں دیکھو جی دی.